الحمد لله نحفده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكر عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هدي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد أن عبده ورسوله أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم بھائی اور دوستوں رعایت میں نے پڑھ لی اس میں فرمایا گیا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا گڈرنے کا حق ہے اور نہ مروس وقت تک جب تک کہ تم مکمل مسلمان نہ بن چکے ہو آج جب نازل ہوئی صاحب اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اول مخاطب ہیں قرآن پاک کے اس لیے وہ جو آئے نازل ہوتی تھی وہ اس کے فوراً مقصود و کو سمجھنے کے اور عمل کرنے کے لیے وہ فکر مند ہو جاتے تھے اور فکر کرتے تھے کہ اس طرح سے کہ اس کا مقصود و مدعاق کیا ہے اور اس پر ہم کیسے عمل کریں گے خون خون خون تو کون تھات نازل ہوئی تو اب ایک نام بانے والے احمد نے سوچا کہ اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ کیا رکھ رہو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے ڈرنے کا حق کیا ہے اس سے متجن کرنے میں ان کو فکر ہوئی اور غم ہوا اور بھائی بات سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ کی شاہ نشان جیسے اللہ کی شان ہے اور اس کا حق ادا کرنا انسان کے بس سے ہے بس صحیح تو ہم کیا کریں گے اور اس پریشانی کے عالم میں حضور صلی خدم نازل ہوئے اور آپ نے یہ سوال پیش کیا کہ ہاں مطالبہ کیا جا رہا ہے حقہ دکاتی جیسا ڈرنے کا حق ہے اب اللہ تعالیٰ کی شاع نشان ہم کیسے اس شان کا ڈرنا اور اس شان کا احتیاط اور اس شان کی فرحض کیسے کریں گے دوسری آئے نازل ہوئی کہ فتق اللہ مستعت اللہ سے ڈرو جتنا تمہارے بس میں اور جتنا تمہارے اختیار میں ہے ویسے وسطی واضح ہو گیا کہ انسان جو ہے اس اسکول مبارک تعالیٰ نے اتنے احکام دیے ہیں جتنے اس کے بس میں ہیں جہاز کا بس کم ہو جاتا ہے وہاں حکم آسان ہو جاتا ہے جہاز کا بس ختم ہو جاتا ہے حکم ختم ہو جاتا ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھ نہیں سکتا تو ایسا بیمار کمزور ہو گیا ایسا بڑھاپا ہو گیا کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا بس نہ رہا حکم بدل گیا بیٹھ کر پڑھے بیماری زم بڑھاپا اتنا بڑا کہ بیٹھ کر تو نہیں پڑھ سکتا تو حکم اور آسان کر دیا اللہ نے لیٹ کر پڑھے کہ لٹ کر پڑھتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے اشارے سے پڑے جتنے جتنے انسان کے بس میں کمی آتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم آسان ہوتا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب بھی نہیں ہے کہ آدمی گائے کہ ہمارا تو بس ہی نہیں ہے ہمارے کالج گائے کا مالی نماز کے لیے میں گیس اور نماز کی تو سیدھا نہیں کر رہا میں نے کہا سیدھا کیوں نہیں کر رہے ہو ان کا سر میں درد ہوتا ہے میں نے کہا آپ نے کس سے پوچھا کہ سر کا درد معاف ہو گیا ہے اس نے کہا کس کہ سے پوچھا بس بہت ہی فیصلہ کیے ہوئے تو کہا اس تو سر کا وہ سجا کرنا تب ماف ہوتا ہے جب آپ کے سر کا درد اس حد تک ہو رہا ہو سجدہ میں جاتی ایسا درد ہو جس سے آپ کی آواز نکلے چیخا نکلے آپ کا تب آپ کے بس سے باہر ہو گیا شا تو نہیں نکل رہی لیکن مائر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بیماری ایسی ہے کہ سیدھا میں جانے کے بعد بڑھ جائے گی اور بیمار ٹھیک نہیں ہوگا اس کی بیماری جو ہے وہ پیچیدہ ہو جائے گی تو یا جان جانے کا خطرہ ہو یا خت تکلیف کا خطرہ ہو پد دو جاتے ہیں یا اس کام کو کرتے ہوئے جان کے جانے کا خطرہ ہو یا ناقابل برداشت تکلیف کا خطرہ ہو اگر یہ تو باتیں نہیں ہیں تو ایس پر چیزوں کی معافی نہیں ہوتی اسے میں نے بتایا مالک صاحب کو یہ مسئلہ کہ یا تو آپ کو جب سیدھے میں جاتے اتنا درد شہید ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو واقعی یہ مشکل بات ہے ہمارے ڈاکٹر نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کیسی بیماری ہے جو بڑھ جائے گی پھر آپ کا علاج نہیں ہوگا تو پھر بھی آپ نے کریں آپ نے کسی سے پوچھا ہی نہیں خود ہی پیسہ کر لیا ہے کسی کو تو بےوقوبی اور خدرائی کہتے ہیں اپنی رائے پر عمل کر کرنا میں اپنی رائے پر عمل کرنا اور کسی کی رائے کی طرف توجہ نہ دینا یہ بھی بے وقوفی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہوتی ہے یہ سمجھدار آدمی اپنے آپ کو مشورے کا محتاج سمجھتا ہے صاحب اکرام سے کسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی ہوئی تو اللہ تبارک طالی کی طرف آئے نازل ہوئی فا شاور آپ ان کو معاف کیجیے اور صرف با خود معافی نہ کریں بلکہ ان کے لیے اللہ تبارک طرح سے ہی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے لیے دعا کریں تاکہ مکمل معاف ہو جائیں اور پھر ان کو اعزاز بھی دیں مشاور ہم فی الحام کاموں میں ان سے مشورہ بھی کریں صاحب اکرام کی شان ہے کہ ان کی دلجوئی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عائد نازل ہو رہی ہے کہ آپ ان سے مشورہ بھی کیا کریں معاف کر دیں ان کو اور اللہ کے حضور میں ان کے لیے دست بدواؤں تاکہ ان کی خطاب معاف ہو اور ہم کام ان سے مشورہ بھی کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ آپ صاحب وہی ہے مشورے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ مشورہ سے بالا ہیں اور آپ کی یہ بات جو ہے وہ خود اشتہاد ہے اور درست اور صاحب ہے آپ سے خطح نہیں ہوتی ہے اور کسی بات کے اللہ تبارک صلاح آپ کے اشتہاد کو اگر باقی نہ رکھنا چاہیں تو وہی نازل ہو اس کو بدل دیا جاتا ہے بد مقدر کے قبلے کی طرح نماز پڑھ رہے تھے اور مدنی باقی زندگی کے تیرہ سال پڑھتے رہے اور مدنی زندگی کے ایک سال پڑھتے رہے جہاں تک اللہ تبارت نے بدلنا چاہا تو حکم نازل ہو گیا کہ آپ کو بدل دیں حالانکہ پہلی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی کہ آپ کا قبلہ بیت المقدس ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اشتہار سے اس کو مقرر کیا ہوا ہے اور اس کے خلاف کوئی وہی نازل نہیں ہوئی یہاں تک اس کے بدلنے کے لیے وہی نازل ہوئی یہ بدلے کی پہلی بات کو بھی پاک کی آیت نے تسلیم کر لیا کہ پہلی بات بھی اللہ تبارک تھی جو آپ تو اپنے پڑھ رہے تھے وہ آپ کا قبلہ مقرر کرنا بھی آپ کا اتہاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تائید لیے ہوئے تھا اور ابھی جب ہم چاہتے ہیں کہ قبلہ بدل دیا جائے تو یہود نے سارا یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ جو قریب ہونے کے لیے ان کو موقع دینے کے لیے مقرر کیا ہوا تھا وہ پورا ہو گیا احتمام میں حجت ہو گیا ان پر بات واضح ہو گئی آپ جو ہے تو اپنی قبلہ کی طرف واپس لوٹیں جو کہ بہت اللہ شروع خیر سابق رام رضا ع مجمین انہوں نے بتایا کہ جتنا تمہارا بس ہے یعنی آدمی نیت تو رکھے اعلی سے اعلی درجہ حاصل کرنے کی نیت اعلی سے اعلیٰ درجہ حاصل نہیں کرے اور کوشش جتنا اس کا بس ہے وہ شروع کر دے طلب اور کوشش اور طلب اپنے بس کے مطابق وہ بس میں کمی نہ کرے جتنا اس کا بس ہے اس میں کمی نہ کرے وہ کوشش کرے اور نیت جو ہے اونچے کی رکھے تو جہاں تک یہ پہنچ سکا وہ تو پہنچ گیا جہاں نہ پہنچ سکا اللہ کا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو وہ درجہ عطا فرما دیں گے علی گری میں بنی زہیل کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے نونان میں قتل کر نونان میں قتل کے بعد وہ پریشان ہوا اور اس کا دل تو طایب ہونے کو گیا ہوا تو اے کسی ایسے آدمی کے پاس ایسے عالم کے پاس چلا گیا جو غیر محقق آدمی تھا سمجھدار آدمی نہیں تھا وہ تو اسے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا میں نے نونان میں قتل کیا تو قتل کرنے کے بعد توبہ کر رہے ہو تمہاری طرح لوگ اللہ کی رحمت کو بھی اپنے طرح سمجھتے ہیں ہمارے بس پہ کچھ نہیں ہم کرتے ہوئے ہمارا دل دکھتا ہے کسی کو فائدہ پہنچا تو دل دکھتا ہے سیلری ہوگی تو نان میں قتل کر کے جو ہے تو تو معافی کیسے تمہاری معافی ہوگی تو اس نے کہا چلو عمل میں قدر کر آپ سبھارا اس کو, سب کو ندامت ہوئی اور چاہت ہوئی کہ میں توبہ کروں میری معافی ہو جائے کوئی اللہ کی رحمت ہماری طرف ہی متوجہ ہو جائے کسی اللہ تعالیٰ کی مار پر والے محقق عالم کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ توبہ میری توبہ قبول ہو سکتی کیا کیا آپ نے سو قتل کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے آپ بھی توبہ کرنا چاہیں آپ کی توبہ قبول مہاراج میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں اس پر عمل کریں اور مشورہ یہ ہے کہ آپ جس بستی میں رہ رہے ہیں اس بستی کو چھوڑ دے کیوں یہ زندگی بندی ہے اس کی زندگی جو روخ بنا ہے یہ اس ماحول سے بنا ہے اس گرد ویس کے دوستوں سے بنا ہے اس فضا میں بنا ہے جس میں رہ رہا تھا اس کو فضائی سے ملی جس میں یہ بڑا مسجد کی طرف گنا کی طرف بڑا کہ آپ اس بستی کو, کو اس کو چھوڑ دیں اور اس کے پاس جو نیک لوگوں کی بستی ہے آپ وہاں چلے جائیں درست آدمی آیا تو ہوا اور خراب بستی کو چھوڑا اس نے اجرت شروع کی اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلنے لگا یہاں تک یاد راستے میں پہنچا تھا کہ طبیعت اس کی خراب ہوئی گرا اور اس کے موت اس کو موت نے پکڑا مہاراج یہ گرتے ہوئے جب تک اس کے دم دم سے اپنے آپ کو گھسیٹا نئے لوگوں کی بستی کی طرف سیٹ کر کر اپنے کو کھینچا ادھر آج گرو پرواز کر گئی اب آزاد کے فرشتے بھی اس کی طرف آئے اور رحمت کے فرشتے بھی آئے عذاب کے فرشتے تو کہتے ہیں اس کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے خراب زندگی اس نے گزاری ہوئی ہے لہٰذا اس کا تو عذاب والا خاتمہ ہے ہم اس گرو کا قبض کرنے کے لیے آئے ہیں رحمت والے فرشتوں نے کہا کہ تو ہوا, ہوا ہے اور رجز کیا ہوا ہے لہٰذا ہم اس کی روح قبض کریں گے ان دونوں کو جھگڑا تھا کہ پرشتی آئے ان میں فیصلہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کی بستی اور نیک لوگوں کی بستی جس طرح یہ جا رہا تھا اس کا فاصلے کو انافا جائے اگر فاصلہ نیک لوگوں کی طرف زیادہ نکل آیا تو اس کی نجات ہے اور اگر خراب بستی کی طرف نکل آیا جہاں سے نکلا تھا تو اس کی گیس اور پکڑے میں فاصلہ تو اور اس کا خراب لوگوں کی بستی کی طرف ہی زیادہ تھا لیکن گرتے ہوئے اس نے جو اپنے آپ کو سیٹا بس کے مطابق میں سہمت نہیں آ رہی کہ اس نے اپنے آپ کو اتنا سیٹنے کی مقدار اللہ تبارک صحاح نے نیکوں کی بستی کے راستے کو کھینچ کر سمیٹ کر کم کر دیا پر نے دیکھا کہ جہاں یہ نیکوں کی درجہ جا رہا تھا اس بستی کا فاصلہ کم ہوا ہوا ہے بس رام علیہ فطر کی روح قبض کی اور لے گئے تو اس بات کی یہ تھی کہ اپنے بس کے مطابق کوشش کرنا جذبات کے عذاب والے لوگوں کو بزور قیامت مروز قیامت عذاب کی طرف کھینچا جائے گا تو شیطان کو ملامت کریں گے کہ تیری وجہ سے سب کچھ ہوا قرآن باغ کی آیت کہہ رہی ہے کہ شیطان ان سے کہے گا فلاح لومنسک مجھے ملامت نہ کرو ملامت کرو اپنے نفسوں کو شیطان کے پاس تو سوائے وسپسا ڈالنے کے اور ترغیب دینے کے زیادہ قوت اس کے پاس نہیں ہے یہ وسپسا ڈالتا ہے اور انسان کو برائی کی طرف ترغیب دیتا ہے رغبت دلاتا ہے اور اس کے بسپسے اور انگیز اور اس کی برنگا کرنے کے نتیجے میں ترغیب دینے کے نتیجے میں انسان کا نفس کے مزے برنگیختہ ہوتے ہیں پھر نفس کے مزے کی نیت کر کے اپنا نفس کے مزے کے لیے یہ گناہ کی طرف بڑھتا ہے شیطان کسی کا ہاتھ پکڑ کے زور سے کسی سے گناہ نہیں نکلا سکتے وسپ کو آگے نیت تک رائے تک بڑھانا اس پر انسان باطن میں محنت کرتا ہے منصوفی نے اس کی یہ کیے وسپسا جو ہے یہ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی پر اٹھتی ہوئی لہر آپ پانی مشرق سے مغرب کو بہہ رہا ہو دریا مشرق سے مغرب کو بہ رہا ہو اور مغرب سے تیز ہو آئے اور پانی سے ٹکرائے تو اس پر لہریں پیدا کرے گی اور دیکھتے ہوئے آدمی کو نظر آئے کہ, کہ دریا, دریا نے مغرب سے مشرق کی طرف رخ دیا ہے والا جگہ کہہ کہ دریا ہے مشرق سے مغرب کو رخ پہ وہ دیکھو یہ جی لہریں اٹھ رہی ہیں سمجھدار آدمی کہے گا نہیں یہ لہریں اٹھ رہی ہیں اوپری اوپری اوپر اوپر ہوتی ہیں اندر سے پانی بدستور مشرق سے مغرب کو بہ رہا ہے یہ پکڑ اٹھتی ہوئی لہر ہے اس بھاؤ کو نہیں روکا ہوا تو ایسے کہ وسوسے سے باطن میں ہے جان اور اثرات پیدا نہیں ہوتے تو آتا ہے باطن کو شوتا ہے چلے جاتے ہیں بادن کو چوتھے چلا جاتا ہے اس سے باطن میں کوئی حیضان کوئی اثرات پیدا نہیں ہوتے ہیں اس لیے وسوسہ کو اللہ تبار تعالیٰ نے معاف رکھا ہے وسفا سب پر کوئی پکڑ نہیں رکھی صوفیہ فرماتے ہیں کہ وسوسے کے بعد ایک دوسری محنت انسان آپ کے اندر باطل میں شروع کرتا ہے اس کو کہتے حدیث نفس واسے میں جو بات اس کے اندر آئی اس کے پیچھے جو نفس کا مزہ لگا ہوا ہے وہ مزہ اس بات سے لینا شروع کر دیتا ہے اور اس بات پر یہ اپنا دھیان جما کر غور و فکر شروع کر دیتا ہے اس کے پیچھے چلنا چلنے لگتا ہے اور اس سے خیالی مزہ حاصل کرنے لگتا ہے اس کو صوفیہ حدیث نفس کہتے ہیں کہ اب اس نے گناہ کی محنت باطن میں حدیث نفس کی شکل میں شروع کر دی اور جری ڈاکٹری والے حضرات کہتے ہیں کہ گرینڈ جو آر آرمون نکالتے ہیں وہ وسو پر نہیں نکالتے ہیں. وہ حدیث نفس پر نکالتے ہیں باطن میں ایجان پیدا ہوتا ہے کہ باطنی نظام میں جو تبدیلی آتی ہیں وہ آنا شروع ہو گئی اور عدیث نفس جائے پھر یہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے, بڑھتے, بڑھتے یہاں تک کہ یہ اس کا آخری نتیجہ ارادہ ہوتا ہے کہ آدمی اس عمل کی کا ارادہ کر لیتا ہے ٹھان لیتا ہے کرنے کو کہ بس بس پر تو پکڑ نہیں ہے لکھا بھی نہیں جاتا عدیث نفس کو لکھا نہیں جاتا لیکن عدیث نفس سے باطن برباد ہوتا ہے اور نیت کرنے تک کو لکھا نہیں جاتا ہے اتنی اللہ تعالی کی وسیع احمد ہے بہت کنسیشن دی ہوئی ہے ہمارے وقت میں میڈیکل کے پرچے میں کوئی کنسیشن نہیں ہوتی اتنے yeah. سوال آئے necessary... سارے کرنے تو لوگوں نے کہا جی میں بھی کنسیشن دیا جب وہ ماس کھیل کے ہڑتالیں ہو رہی تھی خان کے دور میں تو لباخ نے جب حکومت کا تختہ الٹا اس وقت کی طرف تو میڈیکل والے نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایسے ہے تو کنسیشن ہونی چاہیے میڈیکل کے پاس نے کہا جی آدمی کے میں کنسیکشن ہو ہی نہیں سکتی کیا آپ کے دل کے بغیر اس کو چلا نہیں چلتا ہے پیپڑے کے چلا ہو نہیں چلتا گودوں کے بغیر چلا ہو نہیں چل سکتے لہٰذا کوئی کنسیکشن نہیں اللہ تبارہ تعالی کی رحمت میں اتنی کنسن دی ہوئی ہے کہ بس پسا نہیں لکھا جاتا جی سے نفس نہیں لکھا جاتا ارادہ نہیں لکھا جاتا ارادہ گناہ تھا لکھا نہیں جاتا ہے لیکن حدی نفس کے بعد باطن برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جو آدمی گناہ کے راہ تک پہنچ گیا ہو اس کی قوت ارادی کمزور اور مزمائل ہو جاتی ہے اس کی شخصیت بودی ہو جاتی ہے لکڑی جو پرانی ہو جائے نا جس کو پیر مارا ہے بس وہ مٹی کی طرح ختم ہوتی ہے اس کو بودا کیا ایس کی شخصیت اور کا عزم یہ بودا ہو جاتا ہے ہاں لکھتا اللہ تعبار تعالیٰ تعالیٰ جب انسان گناہ کرتا ہے پھر لکھا جاتا ہے وہ اللہ کی ایسی وسی رحمت کہ دائیں طرف والا فرشتہ امیر ہے بائیں طرف والا جو اس کے ماتحت ہے گناہ کرنے کے بعد بائیں طرف والا کہتے لکھوں دائیں والا جو اس کو پوچھنا نہیں پڑتا کیونکہ خود آ نہ آ لے وہ اپنے ریکارڈ فوراً لکھتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اتنے زیادہ رحمت وسیع ہے کہ نیکی کا رادہ بھی لکھا جاتا ہے نیکی اردے پر بھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے کرنے بدل سے لکھی جاتی اور جو دائیں طرح والا فرشتہ ہے وہ امیر ہے اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی اپنا ریکارڈ لکھا رہتا ہے بائیں والا کہتا ہے کہ میں لکھوں اس کے گناہ کو تو فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ صبر کرو اللہ کا بندہ ہے ابھی وقت ہے ہو سکتا ہے کہ تو بتائے مجھے تو یہاں کے صبر جو نماز کے وقت آئے ہوئے فرشتہ ہے اصد تک اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اصل کے بعد جس وقت کہ اب دفتر بند کر کے جانے کا وقت ہو گیا اس وقت تک آج نے توبہ نہیں کیا ہے تو تب آمال نامے میں لکھا جاتا ہے اور پھر فرشتے رہ کر اس کو چلتے ہیں اور اس کے بعد جب انسان توبہ کر لے تو اللہ تبارا تعالیٰ اس کو گناہ کو معاف کرتے ہیں لکھی ہوئے عمل نامے سے اس کو مٹاتے ہیں زمین کی حصے پر وہ گناہ کیا ہوا تھا وہاں ریکارڈ بنا ہوا ہے وہاں سے اس کو معاف کرتے ہیں جن آزاد انسان نے گناہ کیا تھا ان پر ریکارڈ بنا ہوتا ہے وہاں سے اس, اس کو مٹاتے ہیں یہاں تک کہ سارے ریکارڈ کو صاف کر کے اس کو مکمل معاف کیا جاتا ہے اور سرمایہ کے حدیث میں آتا ہے وہ قبل لازم سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے تو اللہ تبار علیہ رحمت ہر وقت چانس دیے ہوئے ہے موقع فراہم کیے ہوئے ہے اور اس بات کے منتظر ہے کہ کب یہ توبہ کرے اور فوراً معافی ہو اور کب یہ ارادہ کرے اس کو اللہ تبارک عدالت نے نائک بندوں میں قبول فرما تھا اللہ تبارک ہم نے تو بتایا بول کر نائک بندوں کے زمرے میں گروہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے